اشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له واشهد ان محمدا نعبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله نفسی واحدہ خلق منہ من رو نسا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 خرحدیف کتاب الله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 قَالَ اللَّهُ تَعَلَى في الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اِن تُبْذُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ ضل إِلَّا ظِلُّهُ وذكر منهم رجل تصدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ہر قسم کی حمد و سنا ریائی بزرگ ایک اللہ و لا اللہ شریک کے لیے ہے کہ جس نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہر چیز کو بہتر سے بہترین بنایا اپنی آخری اور سب سے عظیم کتاب قرآن مجید کا نظول فرمایا اور اسے سمجھانے کے لیے اس کی وضاحت کے لیے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محوز فرمایا آپ نے اس امت پر اور اس امت کے آخری فرد تک یہ احسان کیا کہ جو کچھ رب العالمین نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے احکامات جاری کی ہے اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ایک ایک چیز سمجھا کے بتایا بالکل اسی طرح سمجھایا جس طرح سے ایک استاد اپنے شاگرد کو ایک باپ اپنے بیٹے کو بڑی وضاحت کے ساتھ مثالیں دے دے کر بات سمجھاتا ہے اور یہ اس شریعت کا اعزاز ہے اس کا وکیرہ اور امتیاز ہے کہ دونوں وحی قرآن مجید ہو یا احادیث رسول آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں مثالیں دے دے کر بات کو سمجھایا بات بغیر مثال کی بھی سمجھائی جا سکتی تھی لیکن کسی بھی چیز میں مثال دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات مزید واضح ہو جائے کسی قسم کا کوئی اشکال باقی نہ رہے اس دین کو آسان سے آسان بنایا اتنی ہی آسانی سے شریعت نے مجھے اور آپ کو افضل عمل بھی بتایا اور مفضول عمل بھی بتایا اور جو آئٹ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کو قاعدہ کہا جائے ایک اصول کہا جائے گویا کے شریعت نے اس ایک عمل پر مجھے اور آپ کو اشارہ دیتے ہوئے ہر ہر عبادت پر لاگو کرنے کا کہا ہے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ان صداقات تو بدھ صدقاتی فن ہے اگر تم صدقات کو جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے جو اللہ کے راستے میں تم دیتے ہو ان کو تم ظاہر کر کے دو فنعمہ ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے شریعت نے اسے مضبوم نہیں کہا سب دے رہے ہیں آپ نے بھی دے دیا اعلان ہوا کہیں پر چار پانچ لوگ جمع تھے سب دے رہے تھے آپ نے بھی ان کے ساتھ دے دی شریعت نے آپ کے اس عمل کو برا نہیں کہا کیا کہا فن اچھی بات ہے لیکن ساتھ میں شریعت نے اس سے بھی اچھا طریقہ بتایا کیا فرمایا وہ ان اگر تم اسی صدقے کو چھپا کر دو حلف کرا اور ایسا چھپا کے دو کہ ڈائریکٹ براہ راست تم یہ اس کے مستحق تک پہنچا دو مسکین تک پہنچا دو یہ صدقہ دو. فہو خیرم یہ چیز یہ طریقہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے ذرا غور کریں عمل ایک ہے صدقہ کرنا طریقہ شریعت نے دو بتائے ایک ہے اعلانیہ دینا ظاہر کر کے دینا دوسرا ہے اسی چیز کو چھپا کر دینا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے پہلی چیز کو شریعت نے برا نہیں کہا کیوں دیا نہیں دینا چاہیے تھا شریعت نے کہا اچھی بات ہے آپ نے دیا لیکن اگر اسی چیز کو چھپا کر دیتے مخفی طور پہ دیتے یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے آئیں. قرآن مجید کی اس آیت کو مزید حدیث رسول میں ایک وضاحت کے ساتھ سمجھتے ہیں بڑی مشہور حدیث آپ کئی مرتبہ سن چکے ہوں سی بخاری میں روایت موجود ہے کئی کتب حدیث میں یہ روایت ہے سب یذلہم اللہ فیدل. یوم غُلَّ اللہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے سات قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دینی ہے ان میں سے ایک وہ شخص ہے رجل تصدق تصحد کہ جو صدقہ کرتا ہے فخ اور اسے چھپاتا ہے پوشیدہ رکھتا ہے کتنا پوشیدہ رکھتا ہے شمال فک یمین اتنا پوشیدہ رکھتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلتا کہ دائیں نے خرچ کیا, کیا کیا مطلب ہے سدیس اس کا ظاہر کیا ہے کہ کیا, کیا انسان ایک ہاتھ جیب میں ڈال لے دوسرے کو پتا نہ چلے سوچے اگر ایک انسان اپنے ہاتھوں کو اپنے آپ سے جدا بھی کرتا ہے تو کس قدر کر سکتا ہے قریب سے قریب تر کو بھی پتا نہ چلے کہ اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا کیا یہ حدیث اساعد کی وضاحت کرتی ہے دیکھے محدثین کا عمل کیا ہے کس طرح سے انہوں نے اس بات کو سمجھا اس بات کو اپنایا زین العابدین امام حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے جناب حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہے حسین بن علی ان کا نام ہے مورکین نے لکھا ہے جب ان کی وفات ہوئی جو غسل دینے پر معمور تھے انہوں نے جب پیٹھ پر غسل دینے کی باری آئی گھبرا اٹھے پریشان ہو گئے زین العابدین رحمہ اللہ کی یہ پیٹھ ہے بلایا گھر والوں کو کہ یہ کیا حال ہے ان کی پیٹھ اس قدر نیل پڑے ہوئے پیٹھ پر اس قدر زخمی یہ تو کسی مزدور کی پیٹھ لگتی ہے چنا چاہ کسی کو بھی پتا نہ چلا لیکن جس رات وہ دفن ہوئے انتقال ہو گیا دفنا دیے گئے اس رات کئی ایک خاندان بھوکے سوئے جب جا کے یہ راز یہ نیکی لوگوں میں عام ہوئی کہ وہ راتوں کو اٹھ کر لوگوں کے گھروں تک وہ پہنچانے والا وہ غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا وہ کوئی اور نہیں خود دن رحملہ شریعت نے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہے شریعت نے ایسے لوگ پیدا کر کے مجھے اور آپ کو یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں ایک ایسی چیز کہ جس کی حفاظت میں جس کو پوشیدہ رکھنے میں اگر آپ مخلص ہیں آپ دیکھیں شریعت کا یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ پوشیدہ رکھنا اس کو سچے دل سے نبھانا یہ آپ کا کام اور اس کا اجر دینا یہ اللہ کا کام اور کس طرح سے دینا ہے اللہ نے یہ بھی بیان کیا سور سجدہ میں آپ اکثر سنتے ہوں گے خاص کر جمعہ کے دن فجر کی نواز میں تتجافا جنوبہم عن المضاجعی یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم یہ عمل بیان کیا ہے شریعت میں اور اس کی جزا کیا دی ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قررت آعیون عمل کیا بیان کیا رات کے پہر وہ شخص جو اپنے آپ کو اپنے بستر سے الگ کرتا ہے پر سوار ہوتا اس رات کی نماز کی لذت کو چکھتا ہے اس کا اللہ نے اجر کیا بیان کیا ہے فلا دلام و نفس الفی کوئی نفس نہیں جانتا کوئی زیرو نہیں جانتا کہ اللہ کل قیامت کے دن اس کی آنکھیں ٹھنڈی کیسے کرے اللہ نے اجر نہیں بتایا اس کے اجر کو مخفی رکھا ہے کیوں وہ بندہ نیکی کرنے میں اتنا مخلص ہے کہ اس نے اپنی نیکی کو چھپا کے رکھا سوچے ہیں مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے معاشرے کو بھی ضرورت ہے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ کوئی ایک ایسی نیکی مجھ سے اور آپ سے ہو جائے جس کا گواہ ایک اللہ رب العالمین جس کا شاہد گواہ ایک اللہ رب العالمین اہل زمین آپ کی نیکی کو جانتے ہی نہ ہوں یہ ممکن ہے کب جب آپ اس نیکی میں مخلص ہوں آپ کا اپنے ساتھ یہ عہد ہو کہ اس نیکی کو اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ اس کا گوا سوائے اللہ کے کوئینہ ہوئے نبی علیہ السلات وسلام کے زمانے میں آپ کے سامنے ایک ہی عمل دو صحابہ نے کیا ہے اور اللہ نے ان کی نیکی کی ان کے اس اخلاص کی ان کے اس جذبے کی کیسی حفاظت کی اور کیا اجر دیا ایک صحابی تھا. نبی علیہ السلط کے زمانے میں نوجوان صحابی خواہش ہوئی دل میں رات کا وقت ہے کوئی نہیں دیکھ رہا پتا ہے کہ یہ وقت نبی علیہ السلط کے گھر سے باہر نکلنے کا قضائے حاجت کرنے کا اور اگلی نماز تحجد کے لیے وضو کرنے کا وقت ہے کیوں نہ میں آپ سے پہلے ہی آپ کے وضو کا آپ کے پانی کا بندوبست کر کے رکھوں نیکی ہے نبی کے ساتھ نیکی نبی کے زمانے میں نیکی نوجوان صحابی ہے جب ٹھانی اپنے آپ کو تیار کیا نبی علیہ سلاد و نے جیسے دروازہ کھولا آپ باہر آئے اس صحابی کو آپ نے اپنے سامنے پایا نیکی تھی جذبہ تھا شریعت نے قدر کیسی کی نبی علیہ سلاد وسلام نے جناب ربیعہ بن کاب علسل کو دیکھتے ہوئے فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں عطا کیا جائے گا نوجوان صاحبی اس دور میں رہ رہے ہیں جس دور میں صحابہ اپنے پیارے نبی سمیت پیٹ پر پتھر باندھتے مانگنے کو بہت کچھ مانگا جا سکتا تھا لیکن مانگا تو کیا مانگا ایسا مانگا کہ دنیا کے آخری شخص تک کی وہ خواہش بن دی. کہنے لگے سدو کا مرافاقا کفل اللہ کے نبی جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے اللہ کے نبی نے کہا ہے شرمانا کیسا ہے اللہ کے حکم سے کہا ہے شرمانا کیسا ہے اتنی بڑی آفر ہے ٹھکرا کیسے زندگی کا مقصد ہی یہی تھا یہ سوال ہو ربیہ کی زبان بول پڑے آج زبان کو کوئی لگام نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بس زندگی کا مقصد پورا ہی یہاں ہے اس ال کا مرافا کتھا اللہ کے نبی جنت نہیں جنت میں بھی وہ جگہ چاہیے جہاں پر پڑوس آپ کا ہو ہائے ربیا بھی یہ اٹھے جنت میں, جنت میں اللہ نے پڑوسی بھی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہے بتانے کا مقصد بیان کرنے کا مقصد یہ وہ شریعت اور دین ہے جو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی بڑی قدر کرتی ہے اس چھوٹی کی مثال کیا ہے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں علی مانو بے سب نا اللہ شہادت اللہ الحلہ وہ ادنا ایمادۃنی طریق ایمان کے شعبے ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا سب سے اعلی درجہ کیا ہے شہادتین کا اقرار ہے اور سب سے ہلکا درجہ کیا ہے کہ انسان راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز دیکھے اسے ہٹا دے آپ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تحت ذکر کیا نبی علیہ سلطلام نے محراج کے موقع پر ایک شخص کو دیکھا جو جنت میں بہت خوش ہو رہا تھا بڑی خوشی کا اظہار کر رہا تھا نبی علیہ السلط نے جناب جبریل سے کہا لگتا ہے اس کا کوئی بہت بڑا عمل ہے یہ دنیا میں بہت کچھ کر کر آیا ہے جناب جبریل فرماتے ہیں اس کا عمل یہ تھا کہ اس نے راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹایا آپ کی نیت ہو آپ مخلص ہوں پھر چاہے وہ نیکی پہاڑ جتنی ہو یا ایک تکلیف دہ چیز کو روڈ سے ہٹانے کی تکلیف راستے سے ہٹانے کی شریعت اس کی بڑی قدر کرنے والے اور یہ بات آئی ہے تو کہہ دی جائے ربعہ بن کاب اسلم جن کا میں نے ابھی ذکر کیا پورے ذخیرۂ میں اس صحابی سے صرف ایک حدیث مروی ہے اور وہ یہی ہے پورے ذخیرۂ حادیث میں کسی صحابی سے ہزاروں کی تعداد میں جناب ابو حرا رضی اللہ عنہ سے پانچ ہزار تین سو چوہتر حادث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک ہزار سات سو ستر احادیث کسی صحابی سے دو ہزار ہیں کسی سے کوئی ہزار کروس کرتا ہے کوئی ہزار کے اندر اندر ہے اس صحابی سے صرف ایک حدیث مروی ہے اور وہ یہی حدیث ہے یہ نوجوان صحابی ہیں ان کی فکر اور سوچ دیکھیں آئے اس سے بڑھ کر ایک اور مثال صحیح بخاری سے شیخ بن باز رحمہ اللہ نے میرے مطالعے سے یہ بات ابھی گزری اس صحابی کی عمر اس عمل کے وقت جو میں بتا رہا ہوں دس سال ذکر کی نبی علیہ سلاۃ والسلام کے انتقال کے وقت اس صحابی کی عمر صرف تیرہ سال ہے انتقال کے وقت نبی علیہ اللہ کے ساتھ جب انہوں نے انہوں نے یہ نیکی کی عمل کیا اس وقت ان کے عمر صرف اور صرف دس سال دس سال کے ایک چھوٹے سے صاحب ہیں عمل کیا ہے سہی بخاری ہی میں دل میں خیال آیا میری خالہ نبی علیہ اللہ کی زوجہ بھی ہے آج رات میں اپنی خالہ کے پاس رکتا ہوں اس نیت سے کہ اللہ کے نبی کی رات کی نماز دیکھوں آپ کی رات کی نماز کیسی تھی عمر کتنی ہے دس سال سوچ کیا ہے فکر کیا ہے عظم کیا ہے اللہ کے نبی کے گھر میں رہ کر اللہ کے نبی کی رات کی نماز دیکھنے اللہ ہو عمر دیکھیں عظم دیکھیں اور پھر بعد میں شریعت کا انعام دیکھیں اللہ کی طرف سے ملنے والی وہ فضیلت اور وہ عزت دیکھیں چنانچہ فرماتے ہیں بالکل میں نے اس نیت سے رات گزاری اپنی خالہ کے گھر کہ اللہ کے نبی کی رات کی نماز دیکھوں ایک روایت میں ہے کہ میں سویا نہیں تھا اس طرح سے لیٹا ہوا تھا کہ مجھے گھر والے یعنی نبی علیہ سلاد یہ سمجھے کہ میں سو رہا ہوں اسی لیے خود بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ سلاد والسلام نے فرمایا نام الغلیم بچہ ابھی تک سو رہا ہے کسی نے اٹھایا نہیں اسے ایک ایک بات نقل کی حدیث بٹ طویل ہے میرا مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے صحابی کا نام عبداللہ اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی خالہ جناب میمونہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ کی والے محترمہ ہے ہماری والدہ ہیں ان کی اپنی والدہ کا نام امل لباب ہے اور آپ جانتے ہیں بڑے مشہور صحابی رسول نبی علیہ صلاحت والسلام کے چچا جناب عباس کے بیٹے ہیں جناب عباس کو اللہ رب العالمین نے دس بیٹے دیے تھے اور دس کے دس صحابی دس کے دس صحابی آخری بیٹے کا نام جناب عباس رضی اللہ عنہ نے تمام رکھا تھا اور پھر اپنے اس بچے کو لے کر یہ شیئر پڑھا کرتے تھے تم تمو بتمام ان فسار و عشرہ یاربی فجعلہم کرام انبرر اللہ اس تمام کے آنے سے دس کی گنتی مکمل ہو گئی اللہ ان سب کو عزتوں والا بنا دے اللہ نے سب کو صحابی بنایا ازم کیا, کیا تھا شریت نے کیسی لاج رک شریت نے لاج ایسی رکھی بیان کرتے ہیں بیانبی علیہ وسلم کو جب پانی کی حاجت ہوئی میں بیٹھا رہا میں نے وہ پانی آپ سے پہلے رکھ دیا نبی علیہ سلاد نے جناب ممون اللہ عنہ سے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا آپ نے فرمایا عبداللہ نے رکھا اللہ خبر. آپ نے کیا فرمایا اللہ کتاب اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا اللہ اسے حکمت کا علم سکھا یہ دعا تھی اسی لیے ابن یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ابن عباس اللہ اس قرآن کا بہترین کوئی ترجمان ہے وہ عبداللہ ابن عباس کبھی عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ناسبان صلی اللہ علیہ محمد جو کچھ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس کا سب سے بہترین علم سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک موقع پر اللہ کے رمی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی اللہ فقف اللہ اسے دین کے فقاط عطا فرمایا سترہ سو ستر سے مروی جناب زید بن ثابت قاری قرآن کاتب القرآن سن پینتالیس ہجری میں انتقال ہوا ہے. جب انتقال ہوا جناب ابو ہریرا آنسو پوچھتے ہوئے کہہ رہے ہیں آج اس امت سے ایک سمندر چلا گیا علم کا سمندر جا چکا ہے اے اللہ تو اس کی جگہ عبداللہ بن عباس کو اس امت کا بحر الما بنا دے اس امت کا بہترین اور بڑا عالم بنا دے اسی لیے کیا وقار کیا تعلیم کیا عزت شریعت نے دی عطا ابن نبی رباح عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں کیا فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں جب بھی چودویں کے چاند کو دیکھتا ہوں مجھے عبد اللہ بن عباس کا چہرہ یاد آ جاتا ہے فرماتے ہیں میں نے عبد اللہ بن عباس اور اللہ عنما کی مجلس سے بڑھ کر حدیث کی مجلس سے بڑھ کر بہترین اس سے اچھی دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں دیکھی یہ وقار تھا نتیجہ کیا تھا کس کے سبب ملا تھا یہ عبادات تھیں یا آزائم تھے مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے بلکہ مجھے اور آپ کو تو اس کی زیادہ ضرورت آئیں معاشرے کی ایک چھوٹی سی حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں ابھی آپ نے یہ باتیں سنی یہ افکار سنے یہ ذہنیتیں سنیں ان دو نوجوان نو صحابہ اس کے علاوہ اگر آپ کتب حادث کا مطالعہ کریں آپ کو کبھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کے نبی سے کیا ایو الذنب اللہ کے نبی یہ بتائیں سب سے برا عمل کون سا ہے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے کہ میں اسے بچ سکوں دوسرے کسی صحابی کو آپ دیکھیں وہ سوال کرتے ہیں ائی الاسلام یفضل اللہ کے نبی سب سے بہترین اسلام کون سا ہے کبھی نواس بن سمال رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کے نبی گناہ کیا ہوتا ہے مجھے گناہ کے بارے میں بتا ہے ذہنیت کیا تھی سوالات کیا تھے سوچ کیا تھی اور معذرت کے ساتھ میرے اور آپ کے ہمارے اس معاشرے کی سوچ کیا ہے سوالات آتے ہیں آپ نے بھی سنے ہوں ہمارے پاس خاص کر نوجوان نسل کے سوال کیا کرتی ہے جی مولوی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ وطر تین رکعت پڑھنا ضروری ہے ایک رکعت نہ پڑھ لی جائے یہ ہمارا سوال ہے وہ وہ لوگ تھے جو مفضول کو چھوڑ کے افضل کی طرف جانا چاہتے تھے یہاں اگر ہم بتائیں کہ جناب افضل عمل یہ ہے کہ آپ یہ کام پورا کریں جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر یوں نہیں یوں کر لیا جائے تو مسئلہ تو کچھ نہیں ہے تو مل ہی جانا ہے ہماری سوچ یہ ہے ہماری فکر یہ رہی ہے کوئی ہم میں سے یہ نہیں جاتا تو کوئی ایک ایسا عمل جس کا ایک اللہ شاہد ہو ہم کر گزرے فقط ایک اللہ شاہد نیکی کی ہم وہ کر گزرے یقین جانے اگر مجھے اور آپ کو اس کی لت لگ گئی یہ وہ چیز ہے جو مرتے دم تک ایک مومن یاد رکھتا ہے اللہ نے کتنا عظیم بیٹا عطا کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ ان کی صورت وفات کا وقت قریب ہے جان چکے ہیں کہ اب وقت عجل قریب ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کر رو رہے ہیں بیٹے نے کہا اللہ اللہ اکبر آپ روتے ہیں اللہ سے اچھی امید رکھے کہ بیٹا اللہ سے پورا پر امید ہو بڑی امید کے ساتھ ہو لیکن اب چونکہ وقت رخ ایک چیز یاد آ رہی ہے آج سے وہ چیز ختم ہو جانی ہے اب وہ سلسلہ کٹ جائے گا کیا وہ سلسلہ کہ جب میں راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے گریازاری کرتا تھا اور مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تھا وہ رات کی نماز پڑھنا وہ تحجد میں اٹھنا یہ عمل اب چھوٹ جائے اس عمل کی مٹھاس وہی جان سکتا ہے اس کو اس کی لت پڑی ہو جو جانتا ہو جس نے وہ اتنے سچے دل سے کیا ہو اور آخر عبد اللہ عمر رضی اللہ عنما کی بات ہی کیا ہے الرسول اور رسول لقب لقب ہے متب اور رسول ہر ہر چیز میں اللہ کے نبی کی بیروی ایک خاص پلڑ تھا مسجد نبوی میں جس کو جناب عبداللہ ابن عمر نے اپنے اوپر لازم کیا تھا سنتیں پڑھنی ہے تو یہیں پڑھنی کسی نے پوچھا ہم نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے آپ سنتیں یہاں پڑھتے ہیں کہ آپ نے مجھے دیکھا ہے میں نے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے مجھے محبت ہے اس جگہ پر نماز پڑھنے سے جس جگہ پر نبی علیہ السلط والسلام نے نماز پڑھی آخر کیوں نہ ہو یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ جمی امت محمدیہ کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا نیکی آپ کریں اخلاص کے ساتھ کریں چھپا کے کریں اس کا اجر اللہ نے دینا ہے صاحبی ابو عبد اللہ ال نام ہے کچھ صحابہ اپنی کنیتوں سے معروف ہے کچھ اپنے نام سے معروف ہیں اور کچھ اپنے القاب سے معروف ہیں اپنی کنیت سے معروف ہے ان کا نام کے نام میں کافی اختلاف ہے بعض نے جرحم ابن الناشب بیان کیا ہے کسی نے جرحم ابن جوش بیان کیا ہے عادت ہے تہجد میں اٹھنے کی نماز پڑھنے اخلاص کیا تھا میری اس نیکی کا ایک گواہ ہو وہ اللہ رب العکم نماز پڑھتے رہے تحجد کا وقت ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں انتقال ہو گئے سجدے کی حالت میں انتقال ہو گئے اب کون بتایا گھر والوں کو برابر ہی کمرے میں سوئے بیٹے کو خواب آیا ہے مام صاحب الرحمۃ اللہ نے غالباً آپ شیر اللہ نبلا کے اندر یہ بات ذکر کی بیٹے کو خواب آیا ہے جا کے دیکھو ہمارے والد کا انتقال ہو چکا بیٹے نے جا کر دیکھا باپ سجدے کی حالت میں ہلایا کہ پتا چلا وقت اجل آ چکا اور پرواز کر چکی اس شریعت کا وعدہ رہا ہے میرے ساتھ آپ کے ساتھ جس اخلاص سے میں اور آپ نیکی کریں گے اجر اسی طرح دیا جائے گا اسی لیے ایک بڑا مشہور قاعدہ ہے اداس جیسا عمل ہے ویسی ہی آپ کو جزا ملنی ہے تو میرے بھائی مجھے اور آپ کو سب سے پہلے بولنے والے کو پھر اس کے بعد ہر سننے والے کو اس سوچنے کی ضرورت ہے ہر شخص اس بات کی تما تو رکھتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ پر یہ توقل تو رکھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے جنت میں جگہ دے لیکن سچ بتائیں کیا میں اور آپ اپنے اعمال کے ساتھ اپنی نیکیوں کے ساتھ اتنے مخلص بھی ہیں کیا میرے اور آپ کے اندر نیکیوں کے ساتھ عبادات کے ساتھ اتنی وفاداری ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بولنے والے کو پھر اس کے بعد ہر سننے والے کو عمل کرنے کی سننے کی سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیقت فرما اخلح وسطر اللہ الحمد للہ رب العالمین